أَلَا و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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا السَّجِّينُ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ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 یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتی ہیں اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہ ہے جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں کلا کلا بل ران علی ما یکسبون انہم عن ربهم میں هذا محجوبو میں تو ہر گز نہیں بات یہ ہے کہ یہ جو آمالے بد کرتے ہیں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 کتاب یشو على سینل فیجو نت یوسپ میوتیس وفی ولی کلت نسیل متن فیسو میزومی تس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 وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا اَنْقَلَبُوا إِلَىٰ اَهْلِهِمُ اَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا وما عليهم الذين آمنوا من الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى اکل